کہ مجتہد ایسے کوئی نہیں مجتحج ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ان علوم کی مکمل طریقے سے تکمیل نہ ہو یہاں تو حال یہ ہے کہ بھائی دو کتابیں اردو کی پڑھیں تو مجتحد ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑیں میں آپ کو جو حقیقی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں پھر اتحاد دو قسم ہے ایک اتحاد مطلق ایک اجتہاد مقید اطلاق جو اتحاد مطلق ہے وہ خیر القرون تک محدود رہا وہ خود سرکار نے اس پر مہر لگا دیا ہے خیر و قرق قرآن ضرور ہوں سم ملذیم ضرور سم ملذی میں ضرور اسی لیے ان زمانوں کے بعد جو اجتہاج مطلق نہیں ہو سکتا جہاں جہاں پہ ہم لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اتحاد نہیں کرنا چاہیے اس سے مراض اجتہاس مطلق ہوتا ہے جو دھوکے دیے کے طریقے پر کہا جاتا ہے تو دوسری قسم لے کر آج کے ٹائری میں بکثرت بن گئے ہیں جانتے ہیں ٹہلی مجھے ہاں یہ میری اصطلاح ہے آپ اس کو ذہن میں ڈالنا کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس ضلع اتہاد کا تو کھلا ہوا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کھلا ہوا ہے لیکن وہ دوسری قسم پہلی قسم کے لیے امام سیدی نے جو اعلان کیا علماء نے ان کو بھی بند کر دیا تھا میں تم اس کے مستحق نہیں ہو اتحاد مطلب امام سیدودی جس کو سرکار کی جاگتے ہوئے جاگتے ہوتی ہیں اور سینکڑوں علوم و فنون کے کتابوں کے علیحدہ علیحدہ مصنف ہیں ان کو اجتہاد کرنے کا حق تھا اور سب سے بہتر میرے غوث جیلانی اسی پہ میں نے کتاب لکھی ہے کیا کہ غوث عالم بھابھی تھے اس میں یہ جواب ملے گا کہ اجتہاز کا حق تھا تو میرے جیلانی کو تھا ایک کا حق تھا تو میرے معین الدین اجمیری کو تھا ایک کا حق تھا تو بہاؤ الدین اقبال کو تھا ایک تہاز کا حق تھا تو حضرت مجدانی رضی اللہ علیہ مجمعین تھا ہمارے جو عقابر اولیاء ہیں وہ اتحاد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی بھائی جو دروازہ سرکار نے بند کر دیا ہے اب ہم نہیں کھولتے ہم بھی مقلد ہیں اسی لیے تقلید میں ایک جو بعد میں نے لکھی ہے ایک یہی بھی ہے کہ میرے غوث جیلانی محبوب صبح مقلد ہیں اتحاد مطلق کے استجاج رکھتے تھے لیکن آپ نے اتحاد نہیں کیا اب اتحاد مقید یہ ہے کہ وہ اصول جو حضرت امام اعظم ابوالافا نام مالک امام شافی امام محمد امبل صحابہ کرام اہل بیت اظام متقدمین نے اصول مکمل کیے یعنی نو سو ننانوے کتابیں جمع فرمائی امام محمد نے امام ابو علی فرحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور کلمات اور ان کی فقہ کے جو آپ بال واسطہ بلا واسطہ نو سو ننانوے کتاب امام محمد کی امام ابو علی فرحمۃ اللہ کے مذہب کی شاد کے لیے لکھی گئی تھی اچھا ان میں سے مبسوط وغیرہ سنتے ہیں آپ بابا بڑی بڑی کتابیں تو ہم اس اتحاد کے اراج ملک مقائد ہے یہ جو دوسرے قسم جو مقید ہے اس مقید کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آج خود قرآن و حدیث سے نہ سمجھے جب تک کہ سامنے قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اکابر کے اصول کو سامنے نہ رکھے یہ کام کاج دکھلایا بریزی کے شان شاہ نے کہ بھئی کوئی جزی آپ نے اپنی طرف سے نہیں بتائی جو آپ نے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے اصول فلاں بزرگ سے فلاں بزرگ سے جہاں کمی دیکھی تو تسر کر دیا ابھی میرا نشارہ چھپا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت اور اختلاف اخلاف کیوں اس پر چھوٹا سا ہے آپ اس کو پڑھیں تو اس کے جوابات سارے مل جائیں گی تو یہ تو رہا اتحاد کے بارے میں کہ میں بھی قائم ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ٹیبیم ہیں وہ ہمارے اوپر ہٹ کرتے ہیں کہ یہ اتحاد کے قائل نہیں ہے یہ پرانے لوگ ہیں ذکیہ میں خیال کے ہیں نہ ہم کہتے ہیں کہ شراب کو احتیاط کر کے حلال نہ کرو کیوں اس لیے کبھی شراب کے حرام ہونے کے لیے اصول ہیں ہم اصول اصولوں کو توڑ کر کہیں کہ یہ حلال ہے ہمیں اس اتحاد کے قائل نہیں ہم اس اتحاد کے قائل ہیں کہ بھائی ٹیکہ نیا نکلا ہے اس کو ہم اصول قرآن و حدیث کی کے سامنے رکھیں گے کیونکہ جدید زمانہ ہے جب بھی جدید زمانے میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں جدید زمانے میں ریلیں چل رہی ہیں جدید زمانے میں کئی کئی چیزیں نکلی ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے اتحاد اپنا خیال اپنا قیاس نہیں پیش کریں گے ہم اس کو اصول پہ لے جائیں گے اگر وہ اصول کے مطابق ہے ہم اس اتحاد کو مانیں گے ہم خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے اور یہ اتحاد کریں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویریں جو تھیں وہ اس لیے حرام تھیں کہ لوگ پرستش کرتے تھے اور اب چونکہ پرستش ختم ہو گئی ہے سر لہٰذا اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضرورت بن گئی ہے زیادہ جائزہ ہے ایسے اصول کے ہم قائد نہیں کیونکہ سرکار دو عالم سر وسلم نے کوئی قائد نہیں لگائی ہے کہ میرے زمانے میں چونکہ پرستش ہو رہی ہے آپ نے علی اجلاس کیا مطلب فرمایا ہے اس طرح میرا رسالہ پڑے استاذی تصویر اس تصویر فوٹو کھچانے کا سخت سے سخت زیادہ اللہ کی طرف سے عذاب و سزا یہ عربی نام ہے اور میں نے اوپر اردو میں اب دوبارہ چھاپا ہے اس کا نام رکھا ہے فوٹو کا حکم تو یہ ہے اجتحاد. اب جو دوسری بات تھی سوالیہ میں یہ مختصر پیش ہو ہو ہے تو کہ ہر بندہ سکتا جو بھی مجھت ہوں ہم اس کو کہیں گے کہ تمہارے میں سو علوم و فنون میں سے کوئی کمی تو نہیں ہے اب تو ہے یعنی یہ تو ہے نا کیونکہ آج دور سے آزادی کا کہ جس جو بھی بک دے بک دے اگلے دو چار آدمی اس کو سلام کرنے والے ہوگا گئے وہ مرتاحت بن گیا ارے جو مجتہد ہے اس کو میرے سامنے لے آؤ میں کہوں کہ بھائی یہ میں نے ایک سیکھا پوچھنا ہے یہ سیکھا تو بتا دیں میں سمجھوں گا بھی تیرے اندر اتحاد کی قوت ہے بس سیکھا ہی نہیں آتا ہے نام کی ترکیب ہی نہیں آتی ہے تو آپ خود یہ میرے موضوع کو لے لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا دماغ کھول جائے گا اسلاف کے مطابق چلے گا وہ ہمارا متحد ہے اگر خلاف کرے گا وہ اڑتا ہوا ہو تو ہم تھوک کے برابر نہیں مانیں گے جوتے کے نوک کے برابر بھی نہیں مانیں گے اصول کے خلاف نہیں کرنا چاہیے یہ بات طبی ہے اس کے باوجود بھی میں نے اس کو سمیٹ دیا ہے